اللہ ملا <بِبًا> اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے جہاد کا بیان ہے ادھر کیا ہے سود نہ کھاؤ یہ کیا مناسبات ہے اس کی تو میرے عزیز سود کھانے والا جو بوز دل ہوتا ہے سود کھانے والا کیا ہوتا ہے بالکل تجربہ ہے تو جب سود کھانے والا بوز دل ہوتا ہے تو جہاد کرے گا اس لیے فرمایا جو چیز مخل ہے تکوا کے اندر اس کو ختم کرو سود کو نہ بنو سمجھے ہاں تب مجاہد بنو گے سود جب نہیں کھاؤ گے ایک رب تو یہی ہے دوسرا رب یہ ہے کہ جہاد کے اندر سارے جان بھی ہوتا ہے اور یہ سارے مال بھی ہوتا ہے تو جو سود کھاتا ہے اس کو مال بہت پیارا ہے یا نہیں اور مفت کسی کو نہیں دیتا بغیر سو دے تو یہ مال خرچ کرے گا اللہ کے راہ میں یا مال نہیں خرچ کرے گا جان کا خرچ کرے گا تو رابطہ یا جہاد کے ساتھ یا نہیں اچھا پھر یہ بھی ہے کہ پہلے فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ یاری نہ لگاؤ اور مدینے کے جو یہودی تھے نا وہ مسلمانوں سے کیا لیتے تھے سود لیتے تھے مسلمانوں کو پیسے دیتے تھے کیا دیتے تھے سود پر میں مسلمانوں کو سود چھوڑ دو جب سود چھوڑ دو گے تو یہود کے ساتھ جاری بھی ختم ہو جائے گی یہ اوسو خزرت کبیل ہوگی یہود کے ساتھ پہلے سے کیا تھی یاد بھی جیسے ہو ختم کرو سود ختم کرو دیکھو جی یا یازین ہاں منو اچھا جی یہ کیا ہے جی رسول کامیابی لکھو اصول کامیابی ایجمان والو نہ کھاؤ تم سود کو اضافہ مضافہ نمبر ایک ہے لاتا اصول کامیابی نہ کھاؤ تم سود کو مسلیں دگنی کی ہوئی مسلیں دگنی کی ہوئی تو کیا دگنا نہ کھاؤ ایک حصہ کھاؤ کیا یہ قید ہے مزید تقبیح کے لیے اس کے لیے کہ سود تو مدرا حرام ہے لیکن تم سود در سود لیتے ہو کیا سود در سود لیتے ہو یہ تو تمام زیادہ کبیر ہے ایک پروفیسر صاحب ہے ہمارے پیر میں وہ ماسٹروں کو کہتے تھے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ دگنا سود نہ کھاؤ نا تو ایک حصہ تو کھا سکتے ہو میرے پاس ہے ماسٹر صاحبان میں نے کہا قرآن دگنا سود کے لیے نہیں کہتا اس سے زیادہ کے لیے کہتا ہے کیسے یہ عذاب جمع کس کی ہے زیف کی تو زیب کے اندر دو چیزیں آ گئی نا اور جمع کے اندر کتنی فرد ہوتے ہیں تو زیب کے اندر دو آ گئے دو کو تین سے ضرب دو تاکہ جمع کے کرمنز افراد ہو جائیں دو تین چھ پھر عذاف کو مضاف کرو پھر چھ کو کس کے ساتھ رب دو دو کے ساتھ چھ دیں بارہ تو میں نے کہا پروفیسر کو کہو کہ قرآن یہ نہیں کہتا کہ دکھ نہ سود قرآن کہتا ہے بارہ گنا سود نہ کھاؤ میں نے کہا یہ جواب لے کے مجھے جلدی جلدی بتاؤ کہ پروفیسر بھی حساب کا ماہر ہوگا آج تک ہو نہیں ہو بات دیا کوئی جواب نہیں دیا آہ, میں نے کہو اس کے ساتھ قرآن بارہ سے بے وقوف ہے جی دو اور ڈرتے رہو اللہ تعالی سے تاکہ تم کامیاب ہو جو یہ سمرا ہے یہ جی وہ تکوا گیا ہے نا بط یہ تقوی بخر ہے اور بچوں تم آگ سے وہ آگ اختیار کی گیا کس کے لیے آہ. تو بچنے کی صورت ہے اللہ رسول برداری تو واتی اللہ ورسول. یہ نمبر کتنے جی چار کامیابی یعنی نار سے بچنے کا طریقہ بتایا گیا وہ کیا ہے عتی اللہ و رسو یہ تاج کرو گے تو نار سے بچ جاؤ گے نمبر چار لال لکھن تو یہ بھی سمرا ہے تنگ رحم کیے جو سارے ہوں یہ نمبر کتنے جی پانچ اصولِ کام یا نمبر پانچ اور بشارت نیچے لکھو اور دوڑو تم طرف بخشیش کے اپنے رب کی طرف سے اور دوڑو تم طرف جنت کے وہ جنت کہ اس کی وسعت عرض کے نیچے کا لکھنا ہے تو بحث کی وسعت آسمان اور زمین ہے بابا زمین تو آ گئی نا انداز اور زمین کو پہلے آسمان نے گھیرا ہے نا پھر دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں ساتواں تو بحث تو ساتویں آسمان کے اوپر ہے تو بحث تمام آسمان زمین سے زیادہ نہ ہو وہ ایک آسمان کے اوپر دوسرا ہے ہر دوسرا آسمان جو ہے پہلے آسمان سے کیا ہے زیادہ ہے زمین سے بھی زیادہ تو بحث کی وسعت ان سے زائد ہوئی یا نہیں کہ وسط اس کی آسمان زمین ہے تیار کی گئی ہے مستقین کے لیے اللہ دین یون پون اوساف مطین اوصاف مستقین لکھو اور ساتھ ساتھ یہ لکھو فریق اعلی کا ذکر متقین کا فریق اعلی فریق اعلی کا ذکر متقین اول نمبر وہ ہے جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال خوشی کے اندر بھی تکلیف کے اندر بھی بل کا اور غیر نمبر کتنے جی دو اور پینے والے ہیں غصے کو ولا پینا اللہ معاف کرنے والے لوگوں سے نمبر کتنے جی تین و اللہ عبر محسن ثمرہ ثمرا یہ ہے کہ اللہ محبت رکھتے ہیں محسنین کے ساتھ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وضو کر رہے تھے لونڈی آپ کو وضو کرا رہی تھی اور لونڈی کے ہاتھ سے گرا امام صاحب پہ چینٹیال ہے تو پہلے زمانے کی لونڈیاں سمجھدار تھیں وہ آج کل کے وزیر تعلیم کی طرح نہیں تھی جو کہتا ہے کہ قرآن کے پورے چالیس سپارے پڑھائیں گے وہ سمجھدار تھی قرآن کے معنی جانتی تھی جب امام صاحب نے غصے کی نگاہ دیکھی لونڈی نگر تو لونڈی نے کیا کہا تو امام صاحب نے کیا پڑھا بلا پینا صرف غصہ پیتے نہیں جان بھی معاف کر دیتے ہمارا افاو تو آن کے پھر اس نے کیا کہا بلاہ جو احسان بھی کرو فرمایا ہو رہا کیا آزاد تین سبحان اللہ یہ اہل بے ودین اضافہ فریق ادنا کا ذکر متقین کا فریق آلہ آ گیا. وہ گناہ کبیرہ نہیں کرتے تھے اب متقین کا کیا ہے جی فریق ادنا ہے وہ یہ ہے کہ ان سے گناہ کبیرہ بھی ہو جاتا ہے انسان ہے گناہ صغیرہ بھی ہو جاتا ہے لیکن اس کے اوپر اصرار کر ہے اللہ کے ہاں کیا, کیا؟ معی مانگتے ہیں خدا کو یاد کر کے فریق اور متقی وہ ہیں ہیں جب کرتے گناہ کبیرہ فائشہ نیچر وہ گناہ کبیرا لفظی مانا تو بے حی ہے نہ کھلا گنا جب کرتے ہیں گناہ کبیرا ہی اور ظالم الفام یا ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پہ اس کے نیچے کا لکھنا ہے وہ گنا سبیرہ ربنا ظلمنا ظلم نہ انکو ہے ہاں تو گناہ گنا سریرت کرتے ہیں گناہ کبیرہ یا ظلم کرتے ہیں اپنے آپ سریرا تو ذکر کرتے ہیں اللہ کا تو خدا کو یاد کر کے معافی مانگتے ہیں نہیں تو وہ کرتے ہیں بس معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے تو من پر ضلع کے من استفانیہ ہے اور کون بخشتا ہے گناہوں کو صبح اللہ بناؤں کو بخشنے والا کون ہے اللہ ہے دوسرے لوگ کیا کریں بلم جو سر اور نہیں ڈٹ جاتے یہ پہلی واسطہ وہی ہے نا فریق ادنا کی اضافال یہ دوسری واسطہ ہے اور نہیں اسرار کرتے اوپر اس کے کریں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اسرار کرنا بہت بڑا جرم ہے تو گناہ ان سے ہو جاتا ہے لیکن اصرار نہیں کرتے توبہ کر لیتے ہیں الاح کا انجام متقین انجام متقین یہی لوگ ہیں بدلہ ان کا کیا ہے بخشش ان کے رب کی طرف سے اور باغات ہیں جاری ہیں نیچے ان کے نہر ہمیشہ ہیں جو اس میں اور اچھا سواب عمل کرنے والوں کا کاد من میں سونا نون یہ تسلی مومنین ہے اور پھر وہ یاد آئے قصہ عہد کا تسلی مومنین اور یاد ہے کس کا قصہ عہد کا مومنین کو تسلی دی گئی کہ کیوں مغموم ہوتے ہو تمہارے اندر اگر شکست آئی ہے تکلیف آئی ہے تو پہلی اقوام کے اندر بھی تکلیف ہوتی تھی یا نہیں پہلی بھی ہوتی تکلیفیں امبیال مثلاۃ والسلام کے ساتھ ان کے ساتھ ہی تکلیفوں میں پڑے حضرت موس علیہ السلام کے بنی شریف میں کتنی تکلیفیں تاکہ گزر چکے تم سے پہلے واقعات سنن کا منہ کہا لکھنا ہے آ, سیر کرو زمین کے اندر پس دیکھو تم کیسے تھا انجام دفانے والوں کا خاضہ بیاں اب درمیان میں صداقت قرآن ہے یہ قرآن پاک بیان کافی ہے واسے لوگوں کے اور ہدایات ہے علمن اور نسیحات ہے عمل ہدایت ہے علمن یعنی قرآن پاک سے عقائد کی ہدایت ہوتی ہے علمن کا کیا منع عقائد کی اور نصیحات ہے اگلے لحاظ سے علم بلا پہنو بلا تازن وہی ہے تسلی مومنی اور یاد اچھے ہو اور نہ ہمت ہارو تم نہ غمگین ہو اور تم غالب رہو گے اگر ہوئے تم پورے مومن موبین کا منا کامل پورے مومن اور تم غالب رہو گے انشاءاللہ اگر ہوئے تم پورے مومن ایم سچ تم کرو وہی تسلی ہے اگر پہنچے ہیں تم کو ذاتی تو پس بیرو اس کی جزا کیا ہے پس برو معذوف ہے اگر پہنچے ہیں تو ان کو زخمی کا صبر کرو پستا کے پہنچے تھے قوم کو بھی زخم اس کے مسل قوم کے نیچے لکھو مقام بادل میں بھائی تمہارے ستر آدمی شہید ہوئے تو مقام بادل میں پروں کے ستر آدمی کیا ہوئے موردار ہوئے یا نہیں ان کو ہی زخم پہنچے کا پہنچے تھے قوم के کو زخمی مکان تل کا لان اور یہ دن ہے بدلتے رہتے ہیں ان کو درمیان لوگوں کے کیسے بدلتے ہیں کبھی شکست ہوتی ہے کبھی کیا ہوتی ہے ہوتی ہے یہ آپ کو یاد ہے نا کہ ابو سفیان کو جب بلایا تھا ہراکل نے اور پوچھا کہ نبی کے حالات بتاؤ تو ایک سوال اس کا یہ بھی تھا کہ وہ فتح یاب ہوتے شکا ابو سفیان نے کیا کہا کبھی وہ فتح ہوتا ہوتے کبھی ہاں تو ہراکل نے تسلیم کیا کہ ایسے ہوتا رہتا ہے لیکن آخر میں کس کو غلبہ ہوتا ہے دین حق کو غلبہ ہوتا ہے یہ میں یہ دن ہیں بدلتے رہتے ہوں کدرمیا لوگوں کے جعلم اللہ والاولت ایام کی حکمت نمبر اے کیوں بدلتے ہیں مداولہ ایام کی حکمت نمبر اے واہ تو آپ زیادہ بنا لیں آسان کام ہوگا مداولہ ایام کی حکمت نمبر ایک تاکہ ظاہر کر دے اللہ تعالیٰ مومنین کو یہ نمبر ایک آ گئی بھائی خالص مومن کا پتہ کس وقت چلتا ہے تکلیف کے وقت یا حلوہ خوری کے وقت ہاں تکلیف کے وقت پتہ چلتا ہے کہ کھرا کون ہے حلوہ کھانے کے لیے جو صبح تاکہ ظاہر کرے اللہ تعالیٰ مومنین کو حکمت نمبر دو اور بنائے تم سے شہیدوں کو پہلی حکمت وہ ہے دوسری حکمت کیا ہے کہ شہادت کا مرتبہ حاصل ہو تم میں سے واللہ لا ولہمین اور اللہ تعالی نئی محبت رکھتے ظالمین کے ساتھ اظہار شبہ اظہار شبو شبہ ہوتا تھا کہ یہ ظالم کیوں کامیاب ہو گئے بھائی یہ شبہ ہوتا ہے نا غزوہ عہد کے اندر ظالم کامیاب کیوں ہو گئے باتیں کیوں ہو گئے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ جو کامیاب ہو گئے ہیں نا اس وجہ سے نہیں کہ میری ان کے ساتھ کیا ہے محبت ہے محبت کی وجہ سے نہیں یہ ابتلا ہے کیا ہے ابتلاح ہے آزمائش ہے سمجھے یہ کہتے ہیں نا طالبان کے اوپر کیوں غالب ہو گیا یہ امریکہ تو اس کا جواب ملا ہے نہیں کہ واللہ لا جو یہ ظالمین اس کا بھی جواب ہے یہ ہاشا ویسے لکھ لو واللہ لا بلحب ظالمین ہاشا لکھو ان کو محبوب ہونے کی وجہ سے غالب نہیں فرمایا بلکہ یہ ابتلا تھا ان کو محبوب ہونے کی وجہ سے غالب نہیں فرمایا حضرت تھانوی نے اسی طرح کہ سمجھی بات اور اللہ تعالیٰ نی محبت رکھتے ظالمین کے ساتھ آگے کہہ دے والی محسا حکمت نبر تین اور تا کہ نکھار دے اللہ تعالی مومنین کو گناہوں سے من ظلم بھائی تکلیف جب آتی ہے جہاد کے اندر تو مومنین کے گناہ جھڑتے ہیں یا نہیں تو پہلی حکمت تو یہ تھی کہ پتہ چلے کہ مومن کون ہے منافق کون ہے اور یہ حکمت یہ ہے کہ مومن کے گناہ جھڑ جائیں گے مومن کے گناہ جھڑ جائیں گے وہ کیا ہو جائے گا پاک صاف ہو جائے گا حکمت نمبر تین اور تعلیم نکھار دے یا خرا کرے اللہ تعالی مومنی کو بنا سے بم حق اللہ حکمت نمبر کتنی چار اور مٹا دے اللہ تعالیٰ کافروں کو اب آپ سوال کریں گے کافر تو غالب ہو گئے ہیں تو کیسے اللہ تعالیٰ مٹائے ہے آپ کا سوال یا نہیں کہ کافر کیا ہیں تو اللہ تعالی ان کو کیسے مٹائے گا وہ تو غالب ہو گئے ادھر ہے کہ مٹا دے اللہ تعالیٰ کافروں کو تو ہاشا لکھو بڑا بہترین حاشا ہے مسلمانوں پہ ظلم کرنے سے یہ ہاشا لکھو مسلمانوں پر ظلم کرنے سے, سے کہ خداوندی میں مبتلا ہوں گے مسلمانوں پر ظلم کرنے سے کہرے خداوندی میں مبتلا ہوں گے بھائی کافر غالب ہو گیا نہیں تو جب غالب ہوں گے مسلمانوں پہ ظلم کریں گے یا نہیں تو مسلمانوں پہ جتنا ظلم زیادہ کریں گے خدا کا کار ان پہ زیادہ ہوگا یا نہیں تو ایک دن ایسے کار خداوندی میں گرفتار ہو گے کہ دنیا دیکھے گی جیسے فرعون ظلم کرتا تھا تو قار خداوندی میں گرفتار ہوا یا نہیں نمرود ہوا یا نہیں تو یہ نقطہ ہے ام ہنس تم تمبی ہے گمان کیا, کیا تم نے کہ یہ کہ داخل ہو جاؤ گے بیشت میں اور ابھی تک نہیں ظاہر کیا اللہ نے نہیں جانا کی بجائے مانے کیا کرو گے اور ابھی تک نہیں ظاہر کیا اللہ تعالی نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے بایا مساغرین ساتھ جاننے نے کے اللہ تعالی مجاہدین کو بھی ظاہر کریں گے اور ساغرین کو بھی کریں گے کون مجاہد ہے کون ساگر کے نیچے کو وا برائے جبیت برائے جمع ہے اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے تو لہذا یا لم کو نس نہیں واؤ برائے جمعت ہے اس کے بعد کیا مقدر ہوتا ہے ان وہ نصب دے رہا ہے صاف لہذا میں نے ماند جمع کا کیا ہے کیا ساتھ ظاہر کرنے سے اس کی مثال آپ نے چھوٹی کتاب میں پڑھی ہے کولی سمکا و و کے بعد انمقدر ہے نہ کھا تو مچھلی کو ساتھ پینے دودھ کے مچھلی کھا کے دودھ نہیں پینا بالکال تم موت یہ ساری تنبیہ ہے مومنین کو اور البت کرتے تھے کہ اس کی شہادت کی موت کے نیچے شہادت لکھو پہلے اس کے ملو تم اس اس کے تم تم کو کو دیکھ لیا تم نے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہادت دیکھ لیا نہیں کہ شہید ہو رہے تم تمنا کرتے تھے کہ ہے بہتر کے اندر لوگ کچھ شہید ہوئے ہیں ہمیں بھی کہا نصیب ہو شہادت شہادت دیکھ لی تم نے و تم تنظروں تم آنکھوں سے دیکھتے تھے وما محمد اللہ رسول تم بھی میرے عظیم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا نا ایک بدبخت نے ابھی میں نے بتایا تھا ابھی کیا تو میرے حضرت گر گئے کیا گر گیا زمین پہ تو کسی شیطان نے ایسے پکارا ان محمد ان کا دوں کسی کاف کرنے کا بکارا کہ محمد قطل ہو گئے یا خود شیطان خبیص نے بکارا صحابہ کرام دل شکستہ ہو گئے سنجے جی کہ حضرت شہید ہو گئے اب ان کے دل کے اوپر کیا آخر گزری ہوگی تو بہت سے صحابہ کرام ایسے بے ہوش ہو کے بیٹھ گئے آواز ٹاپتا ہو گئے کوئی بھاگنے لگے جو عام کمزور آدمی تھے ان کو منافق کہنے لگے اکثر منافق تو باہر رہ گئے کچھ ہی درد تھے کبھی ابو سفیان کے ساتھ کیا کر لیں سلاح کر لیں کوئی کہتے تھے کہ اپنے باپ دادا کے دین پہ واپس لا اٹھاؤ اس کے سور خیالات آنے لگے خیر اللہ نے کرم فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا آپ نے فرمایا الیہ عباد اللہ میں زندہ ہوں میری طرف ہو اللہ کے بندے آپ کی آواز کیا تھی بست تھی کمزور ہو گئے نا آخر تکلیف تھی تو قاب بن مالک نے زور سے پکارا کہ حضرت کیا ہیں زندہ ہیں پھر صاحب کرام پچی سے دوڑے دوڑے آئے انہوں نے پھر جم کے پھر مقابلہ کیا ایسا مقابلہ کیا کہ کافروں کے قدم وہ گئے آخر مجبور ہو گئے کافر جانے کے دیکھو جی تنبیہ ہے مومنی فرمایا اور نہیں محمد کریم مگر رسول تاکہ گزر چکے آپ سے پہلے بھی کیا رسول گزر چکے ہیں نہیں ابھی ماتا آ, آیا پس کیا پس اگر آپ فوت ہو جائیں تبان آنے ماتا کے نیری تب تبھی موت بیماری آ جائے کیا پس اگر فوت ہو جائیں آپ تبان یا قتل کیے جائیں شہید ہو جائیں تو پھر جاؤ گے اپنی ایگو کے اوپر کیا تم پھر جاؤ گے بے حضور تو اللہ کا دین لائے ہیں اللہ بھی ہمیشہ زندہ خدا کا دین بھی ہمیشہ رہے ہیں حضرت پہ تو وفات نہیں ہے وہ میم کلب اور جوشا خرا اپنی اے رو پہ پر ہر نہیں نقصان دے گا اللہ کسی چیز کا اور نن قریب بدلہ دیں گے اللہ تعالیٰ کس کو شکر گزار ہوں بہت وہ ماکان تریب الجہاں ادھر سے خوشخبری دی گئی کہ ہر آدمی اپنے وقت پہ فوت ہوتا ہے حضرت زندہ ہے فوت نہیں ہوئی ترغیب رجحاد اور نہیں واسطے کسی نفس کے یہ کہ فوت ہو تبان تب یا قتلان انتموتا کے نیچے کا لکھنا ہے تب بھی موت مرے یا قتل ہو کے نہیں واسطے کسی نفس کے یہ کہ مرے مگر اللہ کے حکم سے کتاب موت جلا سے پہلے کاتب آروف ہے لکھ دیا اللہ نے لکھنا مبکت مجل کا معنی مبکت ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے اور جو ارادہ کرتا ہے ثواب دنیا کا دنیا کے بدلے کا دے دیتے ہیں ہم اس کے اس سے اور جو ارادہ کرتا ہے بدلے کے اس کا آخرت کا دے دیتے ہیں اس کو آخرت سے اور ان قریب بدلا دیں گے ہم شکر گزاروں کو جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے شاکرین شاک کا, کا ارادہ کرنے والے شکر گزار وکیم نبین تشیح الکتاب مومنین کو لڑائی کے اوپر بہادر کیا گیا لڑائی کے اوپر کیا کیا گیا بہادر ہو جاؤ بھائی یہ کوئی نئی چیز نہیں پہلے بھی انبیاء گزرے اور ان کے ساتھ بہت سی جماعتیں تھیں اللہ والے وہ بھی لڑتے تھے یا نہیں تو کم ہمت بزدل نہیں ہوتے تھے تم بھی نہ ہو تشریح القتاب اور بہت سے نبی کا تالاب لڑائی کی ان کی مائیت کے اندر ربیون کثیر بہت سی جماعتوں نے ربیون کے دو معنی کرتے ہیں ایک ربیون کا معنی بہت سی جماعتیں دوسرا معنی اللہ والے رب کی طرح مسبت کرو فما واہ پختگی عمل ان کے امل میں بھی پختگی تھی پس نہ تو وہ ہمت ہارے نہ وہ ہمت ہارے بابت جو ان مسائب کے کہ پہنچے ان کو اللہ کے راہ میں وہ ما اور نہ وہ سست ہوئے وما استقانو اور نہ دبے دشمن کے آگے نہ دبے نہ دبے دشمن کے آگے اور اللہ تعالی محبت رکھتے ہیں سبیر کرنے والوں کو یہ پختگی عمل تھی نا آپ پختگی قول ان کی بات بھی پکی تھی عمل بھی پکا پختگی ہے کول وہ ماں کا نا اور نہ تھی بات ان کی یہ قول احم کیوں منصوبہ بھائی خبر مقدم ہے کہنا کی اور نہ تھی بات ان کی مگر یہ کہا انہوں نے ربنا نا لنا نا دعائے مجاہدین اے ہمارے پروردگار بخش ہمارے گناہوں کو زنوب کے نیچے لکھو ثائر وائی شراف نہ فی امرنا ہم اور ہماری زیادتیوں کو جو ہمارے معاملے میں ہوئے اس کے نیچے کا لکھو گے کب آئے اصے تک دامنا اور ثابت تک ہمارے قدموں کو اور مدد کر ہماری قوم کا خرید پہ تو ثابت قدم بھی رہتے تھے ثابت قول بھی تھے تعہم اللہ انجام دار جب انہوں نے صبر تکوا سے کام لیا تو اللہ نے انجام کیا انجام دار پر دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے بدلہ دنیا کا دنیا کے بدلے کے نیچے کھو فت ہو ظفر فتح ہو گئی کامیابی ہو گئی جہاد کے اندر دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے بدلہ دنیا کا فت ہو ظفر بحسن شبابل آخرہ اور عمدہ بدل آخرت کا تو معلوم ہوا کہ آخرت کا بدلہ دنیا کے بدلے سے کیا ہے عمدہ ہے اور محبت رکھتے ہیں نیک کاروں کے ساتھ الحمد للہ غلام اللہ